سوریہا مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سکسٹی نائن اس کا نمبر ہے نزول کے اعتبار سے سیونٹی ایٹ اس میں ففٹی ٹو آیات اور دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الح واقع ہونے والی حق ہونے والی ثابت ہونے والی مل حاقا. ثابت ہونے والی واقع ہونے والی کیا ہے وما اد او کا تو نے کیا جانا کہ حق کیا ہے کا سمود و آدم وہ قیامت ہے قوم سمود اور قوم آد نے قاریہ کو کڑکھانے والی قیامت کو جھٹلایا فما سمود پس بہرحال قومی سمود فکو بت <بِالتوغیہ> وہ توغیہ سے ہلاک کیے گئے توغیا کے معنی ہے حد سے گزری ہوئی زوردار آواز چنگار وہ اما آدن اور بہرحال قوم آد فکو سور آتی وہ ایسی ہوا سے ہلاک کیے گئے جو ہوا بہت زیادہ سخت اور گرجتی ہوئی تھی زوردار آندھی سے قوم آد کو ہلاک کیا گیا سخرہ علیہ ہند سبا و سمانی ایام یہ ہوا ان پر قوت کے سانس لگا دی گئی یعنی یہ آندھی چلتی رہی سات رات اور آٹھ دن تک حسومن لگاتار فتحل قوم فی سر پس تم ان بستیوں میں قوم کو دیکھو گے بچھڑا ہوا ہوا کے پٹکنے سے پلاک ہوئے زری اور رسوا ہو کر مر گئے انم آجاز نخل خاویا گویا کے وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے وہ تنے ہوں جو کٹے ہوئے ہوں گرے ہوئے ہوں کیونکہ قوم آگ کے قد بڑے لمبے لمبے تھے پہلتا ہوں پس کیا تم نے ان کے لیے دیکھا مم باقیہ کوئی باقی رہنے والی چیز دیکھی اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا وہ فراون ہو وہ من ہو اور اس سے پہلے لوگوں نے ولم اور ان بستی والوں نے جن کی بستیاں الٹ دی گئیں بال انہوں نے گناہ کیے وہ گناہوں کو لائے وہ نئے نئے گناہوں کے انداز کو لائے فاسو رسول ارب بس ان لوگوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی فخد پس اللہ نے انہیں بڑی چڑی ہوئی پکڑ سے گرفت میں لیا یعنی سخت عذاب میں یہ لوگ مبتلا ہوئے انا لما توغلم جب قوم نوہ پر پانی اوپر چڑھ گیا جو پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا حملناکم ناکم فل ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا لینا لکم تذکرا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنائیں و تا عیا ادو نوں وایا اور جس کے کان محفوظ کرنے والے ہیں وہ اس واقعے کو محفوظ کر لے تغیہ کے معنی محفوظ کرنا طوفان نوح کا واقعہ وہ عبرت کا نمونہ ہے فعیدان فصور پھر جب سور پھونکی جائے گی نف ختوں ایک مرتبہ کی چیخ ہوگی ایک آواز ہوگی واشو متل اردو ول جی بالو ف دکتا دکتوں واحدہ زمین اور پہاڑ ایک ہی لمحے میں اٹھا لیے جائیں گے تباہ ہو جائیں گے ف یو میں عیدیوں و واقع بس اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی ون شکت سماؤ اور آسمان پھٹ جائیں گے فہیا یو ماہیا پس وہ آسمان اس دن بہت کمزور ہو جائیں گے کاغذ کی طرح ہو کر پھر پھٹ جائیں گے ول مال کلا اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے اور وہ آسمانوں کو دبلا پتلا کر دیں گے اور پھر آسمان پھٹ جائے گا وہ یش رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ربی کا فوق یو تمہارے رب کا ارش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے حدیث شریف میں ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل چار ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد کے لیے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا تو وہ آٹھ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے فرشتوں کی آٹھ صفے مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالی ہی جانے یوم ا دن تو ردونا اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں لا تخفہ من خافیہ تم میں سے کوئی چھپ نہ سکے گا کوئی گناہ اپنا پوشیدہ نہ رکھ سکے گا ف من اتیا کتاب بھی امین بہرحال جس کا نامہ امال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فل پس وہ کہے گا ہا ام قر یہ لو میرا نامہ امال پڑھ لو وہ خوشی سے لوگوں کو اپنا ناما اعمال پڑھائے گا پڑھ کر سنائے گا تو اس خوشی کا کیا عالم ہوگا آج اگر کسی امتحان میں کامیاب ہوں تو کیا خوشی کا عالم ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے کامیابی نصیب ہوگی اننی ونند انی ملاقن بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک مجھے حساب سے ملنا ہے یعنی میرا حساب ہونا ہے اس لیے میں نے اپنے حساب کی تیاری کی فہو فی عیشت وہ سکون میں ہوگا ایش میں ہوگا اور ایسی نعمتوں میں ہوگا جو اسے راضی کر دیں گے فی جنت علیہ وہ بلند و بالا باغات میں ہوگا کطوف دانیا جس کے میوے قریب قریب نیچے جھکے ہوئے ہوں گے چنتی جس طرح چاہیں گے توڑ لیں گے کہا جائے گا کلو اشرب کھاؤ اور پیو ہنی ام بیما اصل خوش ہو کر لطف لیتے ہوئے کھاؤ اور پیو اس وجہ سے بیما اسلف تم فی المل خا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے نیکیاں کی اس کے بدلے میں آج نعمتیں متیں حاصل کرو اما من اوت یا کتاب شمالی اور بہرحال جس کا نامہ امال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ اکبر تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو یاد کریں کہ الٹے ہاتھ میں ملنا ناکامی کی دلیل ہے وہ امتحان میں ناکام رہا اور کیسی ناکامی ہمیشہ کے لیے ناکام فیقول یا لئی تنی لم ت کتابیا وہ کہے گا ہائے افسوس کاش مجھے اپنا نام امال نہ ملتا ولم ادری ماں حسابیا کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا یا لئیتا نتل قوبیا کاش موت میرے قصے کو ختم کر دیتی مجھے یہاں ایسی موت آ جاتی پھر میں نہ اٹھتا ہائے جس مال کے لیے میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ماں اگنا انی مالیا میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا جس طاقت پر میں نے غرور کیا ہلک ان سلطانیہ ہائے افسوس میرا سارا زور جاتا رہا فرشتوں کو حکم ہوگا خزو اس جہنمی کو پکڑ لو فلو پھر اسے آگ کا توق پہنا دو اس کے گلے میں آگ کا پھندا ڈالو آگ کی زنجیریں ڈالو ثم الجحیم سلوح پھر جہنم میں اسے پھینک دو سم فی سلسلتیں پھر اسے زنجیروں سے پو دو جس طرح کپڑے سے سوئی نکالی جاتی ہے دھاگا نکلتا ہے تو اسی طرح جہنمیوں کے جسم کے درمیان سے آگ کی زنجیریں نکالی جائیں گے زر اوہ سب ان زنجیروں کی لمبائی ستر ہاتھ ہے فس لکو پس تم ان زنجیروں کو جہنمیوں کے درمیان سے گزارو ان کے جسم کے درمیان سے انح کان العظیم بے شک یہ اللہ عظیم پر یقین نہیں رکھتا تھا ایمان نہیں رکھتا تھا اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ولا یا شد اعلی کامل نہ غریبوں کو خود کھانا کھلاتا تھا اور نہ ہی غریبوں کی مدد کرنے پر کھانا کھلانے پر کسی کو ترغیب دلاتا اسے ابھرتا تھا کسی کو اچھی بات نہیں بتاتا تھا فلئی سلحل یوم ہا ہونا حمیم آج کے دن آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں جو اسے نفع پہنچائے اس کے لیے صرف گرم کھولتا ہوا پانی ہے ولاسلین اور آج کھانے کے لیے صرف جہنمیوں کا پیپ ہے غسلین پیپ لا یا کل ااتی اون خاتیون کے معنی گنہ اس پیپ کو وہی پیئیں گے جو گنہ ہیں